زور سے بولو والا نا ہاں نزاکت میں مت بولو آپ نے بھی فرمایا کہ زکوت جو ہے وہ اسلامی مہینے سے نکالنی چاہیے ہاں اسلامک مہینے لیکن ہم جو ہیں وہ دسمبر تو دسمبر چلتے ہیں جی دسمبر سے دسمبر چلتے ہیں ہم دیکھیے میری بات سنیں آپ حساب کر لیں انگریزی سال جو ہے وہ ہوتا ہے تین سو پینسٹھ دن کا ٹھیک اور اسلامی سال جو ہے وہ ہوتا ہے تین سو باون یا اکیاون تین سو سے تجاوز نہیں کرے گا ٹھیک ہے چاند یا تو انتیسواں ہوگا یا تیسواں اب کریں کہ اور سو یہ 13 تین کا فرق اس تیرہ دن کے فرق کو آپ کریں تو تقریباً جائے گا اب ایک سال کی اگر انگریزی 36 سال ہوئے تو چاند کے سینتیس سال ہوئے تو ایک سال کی زکات کون دے گا اور نہ دینے کا گنا پر وبال ہوا یا نہیں تو دسمبر ستمبر کو چھوڑ دیں آپ اسلامی سال سے دیں یعنی آپ جیسے ہمارے عموماً لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں. پہلی رمضان کو شروع کر دیتے اور اس میں بھلائی کیا ہے آپ تو ویسے بیپاری آدمی بیپاری حساب سے دیکھیے حضرت سلمان فارسی کی روایت یہ کہ حضور نے پرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب غیر رمضان میں